لا اله الا انت بسم الله الرحمن الرحيم استراب الناس حسابهم مور سلا مولا ہر قسم جی ہمدو تنا تاری تقدیر، اس مالک الملک رب رف گلرزت وقتاحا شریف نائق ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کا لمحے کا حساب لینا ہے نہ سے کوئی اس دن غائب ہو سکے گا نہ کوئی سفارشی کسی دی سفارش ہی کر سکے گا بجز اللہ کی اجازت ہے نہ کوئی رشوت کا بازار گرم گا نہ کسی بھی جگہ کسی دوسرے نکڑیا جائے گا اور پیش کیا جا سکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئی سب نہرجمان اللہ ترجمان اللہ دے اور بندے کے درمیان کوئی وکیل یا ترجمان نہیں ہوگا اللہ ہر شخص کو خود حساب لین واسطے سوال کرنگے اور اپنا جواب انہوں خود ہی دینا پائے دنیا اندر سے اے دیکھنے ہاں کہ کوئی شخص اگر خود پیش نہیں ہونا چاہتا کسی عدالت سے روبرو پہ کئی سہولتیں وہ واسطے رکھ دیتی گئی نے کہ وہ خود پیش نہ ہوئے وہی طرف کو کوئی دوسرا جواب دعوی دائر کر دی. مگر اللہ کی ہاں ایسی کوئی صورت نہیں ہوئے گی کہ سوال کسی کے دعے اندر ہوئے اور جواب کوئی دوسرا دے رہا ہو نہیں سبئی نہ ہوئی نلہ ترجمان اللہ دے اور بندے دے درمیان کوئی وکیل نہیں مقرر کیتا جا سکے گا کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا اور پھر بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا مادر سات ننگا اور برہنہ جدوں تک چند بنیادی سوالات کے جواب نہیں دے لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم آدم جب وہ دن بہت قریب آ رہا ہے قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے افسوس کے انداز اندر فرمایا ہے ایک تارا تی بڑی عجیب بات ہے کہ لوگاں حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ این زیادہ غافل ہو گئے چاہیے کہ لوگ تیار ہو ج کوئی کتای تھی کہ اس دور کرنے کی کوشش کرتے کوئی غلطی تھی کہ معافی وہافی منگتے اپنے رب کو لوگ مگر معاملہ یہ ہے بحمتی غفلتی غفلت اندر سستی اندر لا لاپرواہی اندر دیکھ کے پھر رہے ہیں یہاں جس طرح پرواہ کوئی نہیں یا دوسرے اندر یہ کہنا چاہیے کہ انہوں یقین اور ایمان ہی نہیں کہ یہ کام ہونا اگر یہ بات ذہن اندر بیٹھ جانے کہ حساب ہے اللہ نے اور وہ او وقت قریب آ رہا ہے کہ حالت نہ ہوتی جو دی ہے اللہ وہ برشٹاچند چنیا تو سارا مضمون اے ہی چل رہا ہے کہ محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب اے دلتا کہ قیامت کدو آ رہی ہے ساعت یا رسول اللہ صل اللہ علیہ قیامت کدو ہونی ہے قیامت دے بارے اندر جنہ تین پتا ہے این قرآن کے الفاظ اندر اللہ فرمان دینے لوگ قیامت سے اس متعلق سوال کرتے نے کہ قیامت کبوں آ رہی ہے کن دیر باقی رہ گئی اما علم ان اے دا جواب اے دے دیو کہ اس بات دا علم صرف اللہ کے پاس ہے کوئی نہیں جانتا کہ کدوں آ رہے پھر اسی طرح متعلقہ سوال اے ہوا کہ چلو قیامت کے آن کا کہ صرف اللہ علم ہے وہ دیا کچھ نشانیاں اور علامت ہی بیان فرما دا کہ اُن علامت نو دیکھ کے سن کے تیار ہو جائیے کہ قیامت آ رہی ہے چند ایک نشانیاں اور علامت قیامت بیان کی آج ایک حدیث اندر دس بیان ذکر ہوئے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دے بارے اندر سانو کس طرح تیاری کا حکم دیتا حالات کس قسم دے ہو جان گے سانو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے قیامت کے بارے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ قیامت آ رہے گی حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی معروف صحابی اور حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو ہر دوسری تیسری روایت کے راوی ابو حرا ہی نظر آؤ گے رضی اللہ تعالی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونے ہی یہ بنایا ہوا کہ مسجد نبوی اندر بیٹھے رنگ صاحب حد صلات اور اس انتظار صلی اللہ, مقبول اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما کہ میں انہوں اپنے محفوظ کروک دیکھد ہوا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نصیحت کی مسجد جاری تھی ابو نے فرمایا, ابو اپنی چادر دے. ابو نے چادر دی جس او مجلس ختم ہوئی واہ گرو نصیحت کا سلسلہ منقطع ہوا صحابہ بیان کر دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چادر کے چاروں کنارے اس طرح پکڑ کے کیتے جس طرح وہ کسی چیز نل ہوئی ہے کر کے چادر ابو حرارہ دے سینے نل لگا بعد میری زبان چھنے گا اللہ تیروں بلاگے گا نہیں تیرے سینے اندر محسوس ہے ابو ہرارا راوی ہے اس حدیث دے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کردے نے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دیا نشانیاں بیان کردے فرمایا کہ قیامت جس ویلے قریب آ جائے گی مال غنیمت مال غنیمت اس مال کیا جانا ہے جہرا کفار مقابلے اندر مسلمانوں لڑدیا ہوتا اور جہاد کردی ہوا کر کافر دشمن حد تھا دا مال ہاتھ آئے مال گنیمت کیا جائے غنیمت اللہ دیا برکتوں دا اللہ دیا رحمتوں کا ایک سرچشمہ ہوں ممبا ہے مسلمان کروں دشمن کا رتن لاستے نہیں نکلتا وہ تو کسی ہو جذبے نل نکلیا ہوتا شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور خوشحالی کش اقبال نے کیا ہے کہ مومن جس ویلے گھروں نکلتا ہے جہاد واسطے کہ شہادت کے جذبہ شہادت شہادت میدان اندر لے لہ جا وہ تو اپنی زندگی کا نظرانہ پیش کرنے واسطے جانا ہے کہ اگر اللہ میری زندگی لے لو میری جان نبول فرما لو اور یہ بدلے اندر میں میرے جنت دے دے تو یہ سودا بڑا سستا ہے مومن میں یہ سوچتا ہوا چاہتا اور شہید قیامت کے دن جس ویلے اپنی قبر سے اٹھے گا وہ قیامت کا دن جہاں اتنی ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تازہ خون نکل دیا ہو رہا ہی حالت اندر قبر چکے گا جس حالت اندر انہیں جامے شہادت نوش کیتا ہے شہادت انو ملی ہے اس واسطے حکم ہے کہ شہید نو نا غسل جائے، نا او, دا او لباس بدلیا اور اتارایا جائے جس لباس اندر انہیں شہادت پائی وہ تے ایک ثبوت اور دلیل لے کے اپنے رب کے کول جائے گا کہ میں ایس حالت اندر تیری بار کا پہنچی فرمایا خون رکھا ہوگا انہیں دیکھا نو کہ وہ خون ہی ہو گا رنگت دی خون والی ہوئے دی زیادہ ہو جمٹ اندر کرا وہ اپنے رب کی واردہ اندر پیش ہوئے گا اور اس طرح نگر اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس طرح وہی طرف دیکھ رہے ہوں گے ہوسرت نل کہ کون ماں کا بیٹا ہے جا حالت اندر اللہ کی باردار نردیش مومن رہے شوق لے کے جاتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان کارزار اندر شہادت نصیب فرما دے یا مزید وہ دین واسطے ہو خدمت لنی ہوگی کہ غازی بنا کے واپس لوٹا دے اور مرضی مسلمان اپنی طرف کو کوئی قدر نہیں چڑتے اور اسی بات نو قرآن اندر اللہ نے لفظہ اندر بیان ہے ان لفظ دین کی فرمایا مومنہ دا کا میرا سودا تے ہو گیا ہے. اللہ سماج ہے ابھی کوئی چیز خریدیے بیچیے جس ویسے بات چیت ہو جاندی ہے نا کہ سودا ڈن ہو گیا جائے. تے ہو گئی ہے بات اللہ نے یہ نہیں لفظوں فرمایا کہ مومن دا اور میرا سودا تے ہو گیا ہے. مومن نے کی انویسٹمنٹ کی انہیں کی مال خرچ کیا امپوسا امواہ مومنا نے اپنی جان اور اپنا مال میرے حوالے کر دیتا ہے دے اہم جنت جنت دیا چابیاں میں مومن دے حوالے کر جان تال نے میرے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ جتے تو حکم دیں گا اوتے خرچ تو روک دیں گا اوے یہ رک جانگ اور اللہ کی شان مومن اللہ کا پیار دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ میری دیتی ہوئی جان میرا دیا مال بلکہ فرمایا مومن نے اپنی جان اپنا مال میرے سے خود کر دیا دے دیتا اللہ یہ امانت ہے اللہ کی سارے پاس جان ہو گئی یا مال کو دیتی ہوئی جان وہ دیا مال مرضی کے مطابق جس ویل مومن سرف کرد ہے اور خرچ کر درمایا جنت چاہ بھی میں راہ جہاد کر دے جہاد کا نتیجہ کی نکل دے تو لوٹ و یق تبھی کافرا نتل کرتے ہیں کدی کافرہ دے شہید ہوتے ہیں دونوں تو دو سہولتیں سامنے آ گئی ہیں نا کدی نومن قتل کر رہا اللہ کے کہ کدی اللہ کے دشمنا تلوار کی زد اندر آ کے یہ شہید ہو ہیں اور شہادت اللہ نے کنوں دینی ہے کدو دینی ہے یہ جانتا ہے خالد ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ جنہ کا لقب سی اللہ کی تلوار وہ بھی کسی مار کے اندر جانے سن دعا کر کے گھروں نکلتے سن کہ اللہ میں ہن واپس نہ آیا میری شہادت کو قبول مار لیکن دشمنا نے اسلام ہو, اللہ کے اللہ کے رسول کے دشمنوں کو ٹیک کر کے اسی طرح واپس کار آ جانے حدیث اندر آدھا آن ہے کہ جس ویلے اپنی آخری بیماری اور آلالت اندر بستر تے چار پائی سے لے ہوئے سن کے انہوں دے جسم تے ستر زخم تے ایسے بڑے بڑے سن جائے دوروں ہی نظر آتے سن ستر زخم کے نشان تے چھوٹے چھوٹے نشانہ کا کوئی شمار ہی کی نہیں نہیں سمجھا لیکن موت آئی ہے بستر پہ آئی میدان اندر نہیں آئی بستر پہ آئی یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے جنوب لقب اللہ کے رسول نے سیف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دا تلوار پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کی تلوار لو کوئی غیر اللہ توڑ دے تلوار ہو گئے اللہ کی اللہ تو سوا کسے ہو کسی ہوا کو اپنی تلوار آپ ہی توڑی یہ جب جایا نہیںول ٹندمت بہر حال حضرت کا موضوع اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے بڑا عظیم و شان موضوع ہے انشاءاللہ شاء اللہ کسی موقع یہ بارے اندر بھی کوئی بات کران گے اج سا سبق یہ ہے کہ قیامت دشانیاں ایک نشانی یہ بیان فرمائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت قیامت قریب آ جائے گی جہاد ہوئے گا کہ جی جہاد جیڑا مال گنیمت ملے گا تو جنہیں ہاتھ آ گا وہ ہی رہ جائے گا دوسرے کا حصہ اندر سمجھے گا یعنی ایک لم جائے گی حالانکہ مال غنیمت پورے مجاہدین دا ایک مشترکہ مال ہوں وہ پنجو حصہ اللہ کے اللہ کے رسول واسطے کر دیتا جاندہ ہے انما غنمتم من خمس حصہ وہ اللہ کے اللہ کے رسول واسطے کر دیتا جاندہ ہے باقی چار حصے جہے ہیں وہ مجاہدین اندر تقسیم ہوں نے اور وہ او تقسیم دا اصول اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزا فرمایا تھی کہ جیڑا پیدل گیا ہوتا ایک حصہ ملتا جیڑا سواری تے جانا سر دو حصے ملتے انصاف کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ او خود بھی جی آٹھ کر رہے او دی سواری بھی میدان اندر پہنچی ہوئی وہ جیڑا شخص کوئی چھوٹی تو چھوٹی یا بڑی تو بڑی چیز اپنی مرضی نہ لے لو اللہ نے ان موبضی کی سہاوی بہت ہو گئے انہوں نے بارے اندر بات چیت چلی بڑے اندر انہوں نے اپنی بہادری دے شجاعت دے جوہر دکھائے ہوئے سن لوگ دی بہادری اور دلیری دے قصے بیان کرتے سن آپ نے افسوس نل فرمایا کہ وہ جہنم کی اب اندر جل رہا ہے اور وجہ یہ دسی کہ انہیں مال گنیمت جو جتی کا ایک تسمہ اپنی مرضی والے رکھ لیا جی کا ایک تسما کی قیمت ہے وہ امانت ہے فرمایا قیامت کے قریب مالک ہے اور مال گنیمت دشمنوں کے خلاف لڑکیاں ہوا اللہ مسلمان لے جائے گا. پہلی بات جہ کی رضاوات سے کیا جائے نہ مال غنیمت نیت ہوئے لٹن مارن کی اور نہ ملک دیا سرحدوں مزید بڑھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے نہ کشور کشائی اس دن لے کہ مومن کبھی بھی میدانی جنگ اندر نہیں جاگا کہ میرا ملک ہو وسیع ہو جائے ایڈی سرحد ذرا ہو پھیل جان اور بڑھ جان کچھ ہوئے میرے، میرے نگین آ جائے میری حکومت ذرا اگے تک پھیل جائے یہ کبھی بھی نیت نہیں ہوتی دوسری نشانی دوسری علامت بیان کر آیا فرمایا کہ قیامت قریب امانت اگر کسے کو رکھی جائے گی امانتوں مال غنیمت تو نہیں لے گا مال غنیمت نٹ مار کر کے لے جائے گا تے امانت رکھی جائے گی کوئی کہے کبھی میری امانت رکھ لو مالک غنیمت سمجھ کے کھا پی جائے گا امانت والے کی امانت واپس نہیں یہ بھی سلسلہ آجتی اپنی سلسلہ دیکھ رہے ہیں بلکہ کئی تجربات دوست اخباب کر چکے نے کہ امانت رکھی اور وہ کھا گیا جنہیں کو رکھی انہیں واپس کرن ہوں کوئی کدی سوچیا ہی نہیں ضروری نہیں کہ امانت روپے پیسے دی رکھی جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الم کہ چند آدمی بیٹھ کے کوئی گفتگو کرتے ہیں غور و فکر کرتے بات باہر جا کے کسی دوسرے کو بیان کر دینا کسی کو دس دینا یہ بھی خیانت ہے وہ امانت چیز جی بیٹھ کے گپتگو کیجیے کوئی کسی کو مشورہ لینا انو مشورہ بھی بڑی دیانت نہ دینا چاہیے اور وہ او بات وہ امانت ہے جنہوں اگے نہیں افشا کرنا چاہیے اگے بھی ظاہر کرنا چاہیے لیکن قیامت کے قریب لوگ اے بے در اور بے خوف ہو جاؤ گے کہ امانت نالے کا غنیمت سمجھ کے کھا بھی پی گے پھر تیسری نشانی بیان کردہ ہوا فرمایا کہ زکاة نو ایک جرمانہ خیال کرنگے کہ اللہ نے ایک جرمانہ کر دکات کو جرمانہ سمجھا جائے گا خوشی نل ادا نہیں کری ادا نہیں کرنی حالانکہ زکات کن معمولی وہ نصاب رکھا اللہ نے وہی شرع این تھوڑی ہے اور وہ او اجر اور ثواب کا اتنا زیادہ وعدہ دے دیتا ہے کہ جدا کوئی حد و حساب ہی نہیں شرح کے وہی رکھی کہ اگر کسی مسلمان دی ضرورت تو بچ کے ایک سو روپئے وہ جمع رہن اور پہ پورا سال گزر جائے ما ماہ علیہ ہال ضرورت تو بچے ہوں اور ایک سال پورا پہ گزر جائے فرمایا جس کے لئے سال پورا ہو جائے تو وہ ٹائی روپے میرے نام سے خرچ کر دے دے دے اور اے نہ سمجھی کہ میرا مال کٹ گیا اے ٹائی روپے رایا چلے گئے اے تی میرے کو جمع کرا لیتے ہیں جنہیں حفاظت میں کراگا اور یہاں بڑھا گا روا جب قیامت دن توں میرے کو پہنچے گا پھر پتہ نہیں اے ٹائی روپئے کن بنے ہوئے ہونا مثال دیتی مس اللہ مکن اللہ فی سبھی کما سال لوگ ایماندار مثال جہے اللہ کی راہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کما سالے ہبا مثال اس طرح جس طرح ایک دانا ایک چھوٹا جا بیج تھی زمین اندر بو دے ہو گر امبا تک جس وکل نکل چھوٹا جا ایک بیج تھی زمین اندر بوایا سی گڈیا سی مٹی اندر ملایا حکم نال وہ جس ویسے فٹیا ہے زمین تو باہر آیا ہے امبا سبع سب آسان ابھی سات شاہ گا ابھی لگا دیتا ہے کہ اندر سو سو دانا ہے. ہر گچھے اندر سو دان ہو گئے یہ سات ہوں ہونے دانے ہو گئے ست سو اللہ کی طاقت اتنے آ کے رک نہیں جاتی محدود نہیں ہو جاتی کہ خدا کے اختیارات ختم ہو گئے اس کو اگے نہیں بلکہ فرمایا واللہ لمن ولہ اللہ جہاں خلوص زیادہ دیکھتا ہے وہ سات سو نوہ سو کر دینا چودہ سو نٹائی سو کر دینا انہوں نے چھپن سو بنا ہے اور قیامت تک ہی چلا جی گاہیا نہیں گیا انہیں بھی نہیں ملنے گے جنگ کم از کم کنے مل جانے کم از کم جی تو تھوڑے اللہ نے دینے ہی نہیں من جان ابل ہسنا پہلا فرمایا جہرا ایک نیکی لے کے آ گیا انہوں کم از کم دس گنا اجر میں ضرور دے, دے. نیکی کا اجر دس گنا لیکن اگر کوئی غلطی کر کے آ گیا نہیں بڑھاوا گا علاوہ کوئی غلطی ہوئی تو جنوب چاہوں گا بغیر سزا دِسے ہی معاف کر دکات نو ایک چٹی اور درمانہ سمجھنا شروع کر دیں گے لوگ ایک دور سے یہ آئے گا قیامت پہ پہلے لیکن اپنی زکات لے کے نکلے گا کہ کوئی غریب مل جائے تو میں ان دے دے کوئی دسے گا کہ پلا جگہ سے ایک غریب رہد ہے اے سبر طے کر کے تکلیف اٹھا کے اوتے پہنچے گا جس ویل وہ اپنی جو حاجت ہے وہ بیان کرے گا کہ میں اے کچھ تھوڑے پیسے لے آیا سا اے میری طرف قبول کر لو رکاس کا مال ہے وہ غریب بارے اندرے سن کے گیا سی وہ اپنے گھر لے جا کے مال دے او دکھا گا. کرے گا اے ٹھیک ہے کچھ دیر پہلے میں غریب سا لیکن ہوں کہ مینو اللہ نے ایسا مال دے دتا میں کسی ہونا میں نہیں لے سکتا توں کتنے چلا کر کبھی زکات نو جرمانہ سمجھے گا کبھی زکات والا کوئی نہیں ملے گا یہ حالات اللہ دکھا دے گا قیامت پہلے یہ سارا کچھ منظر عام پہ آ زکات نمانہ سمجھا جائے گا اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ والے وسلم نے حکم دیتا اللہ نے فرمایا خود من ام والن تیرو ہوکات وصول, وصول کرو گے تو انہوں مال پاک صاف ہو جائے گا ترکیہ کرو جس مال تو زکات نہ دیتی جائے وہ مال پلید اور گندہ ہی نہیں صرف وہ حرام ہے مال حلال ہو جب زکات ادا کی جائے زکات مال کی مہر ہے مال صاف ہے مال تو مہر اترتی دیئے مال نکھرتا ہے نہ صرف نکھرتا ہے بلکہ بڑھتا بھی ہے بظاہر سو چائی روپئے ستانوے لیکن اللہ انہ نہیں کرتا جا مسلمان دے ساڈے ستانوے کر جاندے برکت سے اللہ دے اختیار سے, سے, سے زکات وصول کرو اِنَّ دے محال اللہ, تو محال اندر برکت دے. اللہ تو عمل اندر مزید اضافہ فرما دے اللہ تو دنیا اور آخرت بہتر کرے یہ دعا دیا کرو اے میرے حبیب صلی اللہ اللهم جب تھی کسی واسطے دعا مانگتے ہو نا وہ بڑا سکون ملتا ہے وہ بڑا اطمینان حاصل ہو شک ہے دل... دعاواں بڑا سکون ملتا دعا دیا کرو یہ سکا وہ ہے کہ ہوں گے لیکن کو زکات قبول قبول کوئی نظر نہیں آئے گا ایک وقت یہ ای بھی آ دے گا قیام کو اگر آج کوئی شخص زکات دا مال چاہے کما کے سرف کرنے قبول کر رہے تو دین والے نو او دا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تین خوش رکھے تو میرے تیرے کو چیز قبول کر اپنی اپنی کر بڑیا سہولت دسیاں کس طرح ضائع ہو جا خرچ کیا ہوا معاذ ایک تے احسان چڑھا کے احسان جتلا کے اصا تیری مدد کیتی تھی. کی تعلقات وہ نیکی جس ویل کسی نے یاد دلا جائے یہ سان جی ضائع ہو گئی برباد ہو گئی دوسری صورت کی کسی کو مال دے کے کچھ خرچ کر کے تعاون کر کے دے پھر کسے مصیبت اور تکلیف اندر پا دینا کہ چل یہ کام کرد دلا دینا کسی نے روٹی نہیں کھائی تیرا یہ کام نہیں بھی کی تا. چلے درا. نیکی برباد ہوگی نہ تو چلو سدا پاس ایک جی خرچ کر نہیں اللہ نے توفیق نہیں تھی کچھ پڑے ہی نہیں خرچ نہیں کر سکیا کہ انہوں نے فرمایا تو کسے مسلمان نل اخلاق نل بول ہی پاؤ اچھا بول تو جڑا ہے نا خیر من نیت او نیت باہ سدکے بہتر ہے میں او دیتے زیادہ اجرا سواب دیتے۔ تاکہ ذریب دی دے تاکہ غریب بھی دل آزار ہی نہ ہو مالدار سے مال خرچ کر کے زکات دے کے صدقات دے کے نیکی رہا کہ میں کی کروں انہوں فرمایا فربایا تخلاق نل اچھے انداز نل کسے نے سوال کا جواب دے کسے کی بات سن کے اونو اگو کچھ دس ابھی تیری یہ نیکی وہ سب کے خیرات کر جتلایا جائے ان تکلیف دیتی جائے اور اپنے نیکی برباد کرنی فرمایا حضرت ابو رضی اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی دسی فرمایا لوگ علم حاصل خصوصی طور دین کا علم علم دین حاصل لیکن نیت یہ ہوئے گی کہ یہ دنیا کماوی روزی تو اللہ نے دینی پہ یہ تو ذمہ داری ہے اور وہ او بڑے اچھے انداز نال اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہے اور کرتا رہے گا وہی خزانے کوئی کمی نہیں وہ رفدا ہے ذلقوت المتین ہے یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے روزی دن کی دی. آدمی کی نیت یہ نہ ہوئے کہ میں دین علم حاصل کر کے یہ دنیا کماوا گا اللہ روزی دے گا دین دا علم حاصل کر کے دین نو اگے پھیلاوا گا دی روشنی اندر لوگا لوگوں بھی اکٹھا کریت رکھ کے آدمی دیتا جائے گا لے غیر دین دنیا کما دنیا دے حصول وا اللہ نے او اگر ذریعہ بنا دیتا ہے تیرے معاش دا تیری روزی دا تیرے کا تیر رسک دا شکر ادا کر کہ تو تین سکھا کے وہ دین پڑھا کے سارا دن قرآن کی تعلیم دے کے اللہ کے رسول دے فرمان کی تعلیم دے کے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا معاش یہ وابستہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں لوگ ہو کچھ پڑھا کے سکھا کے روزی کما رہے اللہ نے تیرے سے یہ مہربانی کی تھی کہ تو او دی کتاب پڑھا کے وہی کتاب دی تشریح لوگوں پڑھا کے حدیث جی نام ہے اللہ تین اس نال روزی دے رہے لیکن نیت ایسا ہو کہ دین دا علم حاصل کر کے دنیا کما قیامت کے قریب لوگ اس نیت نال دا علم حاصل کر کے کہ یہ تو دنیا حاصل ہوے گی دنیا ملے گی سارا معاملہ اللہ دیہ ہاں نیت پہ ہے اگر نیت یہ نہ ہو گئے, روزی مل رہی ہے اللہ نے بہانہ بنا دوزی دے دے اندر برکت ہے او دے اندر اللہ کی خوشنوزی ہے اللہ دے راضی ہے. ایک حدیث کے الفاظ میں فرمایا اللہ جہاں اپنی کوئی مہربانی کرنا چاہتا ہے جہاں پہ اپنا کوئی احسان کرنا چاہتا ہے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے وہ اپنے دین کا دین علم دینا جنہیں تو خدا مہربانی کرنا چاہتا نیت یہ ہوم اگے فیلانا ہے یہ پڑھا ہے یہ بڑھا ہے یہ لگا یا یہ تو دنیا نہیں کمانی جتنا اللہ راضی ہی راضی ہے خوش ہی خوش ہے وہ دنیا کی دہ آخ رکھی گئی یہ تو بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بیان کی تھی کہ آدمی بیوی بی کی خاطر ماں کی نا پروانی کرے گا بیوی بی نوش کر ماں کا نا پروان ہو جائے گا ماں کا گستاخ بن بس جائے گا کہ بیوی بی راضی ہو جائے عورت کے چار روپ ہیں زندگی انتار. اور اللہ تعالی نے دا الگ الگ مرتبہ مقام اور حقوق متعین فرما دے سب تو پہلا کردار اور سب تو پہلا روپ اور دنیا اندر بطور ماں ہے ایک صحابی نے پوچھا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من ہوگا احق کو بے حس یا رسول اللہ صلی اللہ اے اللہ پیغمبر صلی اللہ وسلم اندر, دنیا اندر. میرے حسن سلوک کا سب تو زیادہ مستحق کون ہے مبت زیادہ کھے اچھا سلوک کرنا چاہیے من ہوگا اکو کہ سب تو زیادہ اچھا سلوک مینو کال کرنا چاہیے یہ جو اندر آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں وہ تیرے بہترین سلوک دی سب سے زیادہ مستحق ہے اس آسمان دے چلے اور اس نمین دے عرض کیتی سنما من اس بعد پھر کہو فرمایا اموں کا دوسرے نمبر سے پھر فرمایا تیری ماں تیری والدہ کا اسے آپ ہی ارتقا سنما من تیسرے نمبر سے کون فرمایا اموں کا تیری ماں وہ پوچھ رہے سننا من پھر کو چوتھی دفعہ فرمایا ابو کا تیرا باپ تین حق ماں کے بیان کر کے چوتھے نمبر پہ باپ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اج ماں ہی سب تو زیادہ مظلوم ہے اللہ وحشان. ماں ہی کی سب تو زیادہ نافرمانی کی جائے ہی زیادہ قابل نفرت سمجھا جا رہا تین حق ماں ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے کتے بھی ارشاد کو دیکھا جائے وہ دے اندر حکمتوں پوری ہوئی شارہی تین حق جہے ماں بیان کیتے تین دفعہ ماں کا نام لیا یہ تشریح کردیا ہوا دسیا کہ پہلا حق ماں کی خدمت کا ماں اچھے سلوک دس واسطے اصلاح کے پیغمبر نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں نے نو مہینے تک ایک امانت سمجھ کے اپنے پیٹ اندر سنبھال کے رکھی نو مہینے کا عرصہ ہما واہ قدم رکھے کہ سوچ سمجھ کے کوئی چیز کھان پین لگی ہے تو غور و فکر تو بڑا کہ میرے پیٹ اندر جہاں امانت اللہ نے رکھی ہوئی ہے نقصان پہنچ جائے نہ کوئی تکلیف آ جائے نو مہینے تک ایک بوجھ اٹھایا ہے اور بڑا ہی عجیب و غریب بوجھ اٹھایا ہے ایک حق تے اس واسطے شریعت نے یہ رکھا کہ تیری ماں ہے سب تو بہتر سلوک دی حق تھا دوسرا حق جس ویل جنم دقیقت ماں نے اپنی زندگی خطرے دان کو لگا کے بچے جنم دٹ واز اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ماں مر بھی سکتی لیکن نے خطرے دی پرواہ نہیں کی. انہیں اپنی زندگی خطرے اندر پا کے امت محمدیہ دا ایک فرد جہا جنم دلہ اسی واسطے فرمایا رسول اللہ بچے اندر کیتا جائے اپنی زندگی قربان کر دی دوسرا حق اس واسطے رکھیں اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جس شخص کو تکلیف پہنچے آدمی دے دل ادر وہ خلاف نفرت پیدا ہو جاتی قریب نہیں پٹکتا تو دور دور رہ بچے نے ماں دی زندگی خطرے اندر پا دیتی انہیں بڑی تکلیف اٹھا کے یہ جنم دیتا. اپنی زندگی گویا قربان ہی کر دیتی بجائے اس دے کے وہ خلاف دے دل اندر نفرت پیدا ہوئے دو سال تک دھوپ دی شکل اندر وہ اپنا خون پلا د ساری ساری رات یہ سر نے کھڑے ہو کے گزار دیں خود چیت है लेकिन ہے لیکن بچے کا لباس اچھا ہونا چاہیے ماں کدی گوارا نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ پٹیا پرانے خود بک ہی رہ جائے گی لیکن بچے کی خوراکوں میں فرق نہیں آنے یہ کی جذبہ ہے جی کوئی قدروں کیمت ہی نہیں سمجھی گئی اللہ آشاد. تیسرا حق ہاں واسطے ہے کہ اے تینوں اپنا خون پلا رہی ہے جی شکل بدلی ہوئی ہے جہاں رنگ بدلیا ہوا ہے وہ دھ بنا اور اللہ نے اپنی نیمت جیوائیاں نے فرمایا لیا ہے فرمایا اج تے سا پرواہ نہیں کرتا تلم نج الح ذرا تے دس اکی کتوں گئی کنے کن خرید کے لیا یہ شیشے یہ چیزیں تینوں کی والے سالن و شاپا تئی زبان جی کدی باریک آواز کرنا ہے کدی موٹی آواز کٹنا یہ ہوں جہاں کدی بند کر لینا کدی کھول لینا کدی تھوڑا کھولنا ہے کدی زیادہ کھولنا ہے والے اے زبان و شاپا تئی یہ زبان کتوں لائیے ہوںٹ کتوں لے وہ دئی نا ہن نج دئی تین خیال نہیں کدی آیا جب دنیا کے آیا تھا اصل تیری ماں کے سینے اندر دو تیرو ن جاری کر دی وہد نا ہن نج دئی دو نرا دیج دبر چڑھا اوتے ٹوٹیاں لگا دھیا لوکا نو پلا پانی ملا ملا کے پیسے وہاں کو لے پورے دھو دے پانی ملا کے کریم کھ کے اندر ایمانی کر کے تے قبر چڑھا خالص دیکھو شیطان نے کس طرح مت مار ادیث اندر ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تو پہلے کسی امت اندر نے ایک چرستے اندر ایک بت بنایا ہوا بنا ہوئی بیٹھے ہوئے سن مجاور بن کے جا سخس گزرتا روک لینا سن اور سننا چر ایس کبر سے ایس بہت سان کوئی بھی نام رکھ لوگ کچھ نہ کچھ چڑھا گا نا تین اگے نہیں جان دیا جائے گا اجازت نہیں کہ تے جا سکے دو شخص آئے کٹے دوست انہوں روک لیا وہاں کہ کچھ چڑھاوا چڑھاؤ یہ کچھ نظر کرو چکن لگا کہ میرے کو کچھ نہیں میری تلاشی لے لو کوئی چیز میرے کو سوائے یہاں کپڑے کے جڑے نے پہنے ہوئے انہوں نے کیا کوئی ضروری نہیں کہ قیمتی چیز نہیں تڑھاویں اگر تیرے کول کچھ نہیں تو اس طرح کر کہ اپنے جسم تے بیٹھی ہوئی ایک مکھی پکڑ کے کہہ دے کہ میں اس قبر دے نظر کیتی تے چڑھاوا چڑھا دے کھانی تھی بیچنی تھی کی قیمت ہے مکھی تو ایک مکھی پکڑ کے اپنے جسم تو اگر اس قبر تے چڑھا دے تو تینوں اجازت تو چلا جا وہ کچھ سوچنے لگتے پیا دوسرے نے کہن لگے ہاں گل کر بھائی انہیں کیا میرے کو ہے تے سب کچھ لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ چھٹ کے اللہ کو سوا کسی ہو دے نام سے کوئی چیز چڑھا دیا یہ نہیں ہو سکتا انہیں کیا سوچ لے انہیں کیا میں سوچ کی کہہ رہی ہوں جو کچھ کہہ میں اے نہیں کر سکتا اے شرک ہے میں مشرق نہیں بن سکتا میںلہ قتل کر گے دی انہوں نے کہا بڑے شوق چنا چھوٹوں پکڑیا وہاں نے مار دیا دی. اور دوسرا وہ ساتھی جہاں کہہ رہا کہ میرے کو لگے ہاں بھائی ہوں تو دس تیری کی مرضی ہے تیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھاوا چڑھایا اس بت کے نام تے یہ مکھی چڑھا دی ایک قتل کر سی دوسرا کچھ دیر بعد اپنی تبھی موت بہت ہوا دو واسطے فرمایا واجہ بٹ واجہ بٹ صحابا نے حل کی تھی یا رسول اللہ صلاح والے وہ واجہ بت یہ بھی واجبت. لی بھی بت سانو فرماؤ کہ کی, کی واجب ہو گیا واسطے فرمایا جنوں نے پکڑ کے قتل کر دیتا دیا سر جنہیں کیا تھی میں کوئی چیز چڑھاؤ واسے تیار نہیں واجہ بت الجنہ اللہ نے وہ جنت کے دروازے کھول دیتے کہ تیری دنیا کی زندگی انہوں نے ختم کر دی ہے آپ تنت ادھر آ جا دروازے کھول دیتے جن مکھی پکڑ کے جسم تو وہ سے چڑھا کے دروازے ہو گی واہد نہ فرمایا ساری کیڑی کہڑی نعمت نو ٹھکرا بلا گا گا ادا انکار کرے گا جس وی دنیا کے آیا ہو ارے واسطے دھد دیا دو لہریں تیاری کر دیتی تیر ماں دینیا تلاح دیا نیمتوں کی کرتا فرنا انہوں نے نا قدری این ترو کی ہوئی ہے کہ غیر اللہ کے نام سے جا کے چڑھا رہ رہے سڈے ملک سارے شہر اندر سے کسی آم شخص کے قبر سے دھد چڑھایا جانا ہے جہاں نہ تھی نہ کوئی پائے کا امام نہ کوئی محدث تھی اللہ کی قسم پیغمبر دی قبر بھی چڑھاوہ چڑھا دیتا جائے تو چڑھان والا مشرق ہو جائے اور جہی چیز چڑھائی جاندی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے چڑھاوا چڑھا والا مشرق جہی چیز چڑھا دیتی گئی غیر اللہ دا نام جی پکار لیا گیا وہ حرام ہو جاندہ. اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے ادر اگ چل کے پارے اندر، چار دا بڑی وضاحت فرمایا کہ تو چار حرام کر اے ایمان کا دعوی کر چار چیزاں حرام ہو گئی کیڑیاں تیڑیاں المئیتا مردار مردار اس جانور نو کیا جاندہ ہے کہ جنوب اگر زبا کر لیا تے تے حلال تھی اپنے آپ مر گیا تے او مردار ہو حرام بکری ہے بھیج ہے گائے ہے،, ہے بھینس ہے اونٹ ہے اس طرح کے جی دیگر جانور جنہوں ذبح کر لیا جائے تے حلال نے کھاؤ اللہ نے اجازت دیتی ہوئی لیکن وہ خود بخود مر جائے گلا پٹ کے مر جائے کسی نہ لڑائی کرتا ہوا جانور مر جائے کسی پہاڑ تو گر کے مر جائے کوئی ایسی صورت بن جائے مرن جب نہیں کیتا گیا وہ مردار ہے وہ او حرام اور ریمت علیہ کو مردار حرام نمبر دو دمو تے خون حرام ہے جانوروں جانور کر کردی ہیں جا خون جسم چ نکلتا ہے نا وہ خون حرام ہے انسان استعمال نہیں کر سکتا اگر اور چھتاں, کپڑے ہیانے اور پانی مہیا ہے تو تک کپڑا دھونا نہیں نماز نہیں ہو سکتی تیسری چیز آرام, وَلَحْمُ آرام. ہی چیز بیان کردیا ہوا پرمایا جڑی چیز سے کسی اللہ کو سوا غیر کا نام لیا جائے یا جہی چیز کسی غیر نام چڑھا دیتی جائے وہ اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح خمزیر کا گوشت حرام ہے جس طرح خون حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے وہ بھی بھی وہی حیثیت ہے ایکو حالت اندر چار چیز اللہ نے کی دیا ابھی عجل و ثواب آپ ٹوٹتے پھرنے قبر سے چڑھاوے چڑھا کے نیکیاں کلامے کرنے اور تین چار دن تو اباس قسم کے نوجوان انہوں نے بڑی وڈیا وڈیا چادر پکڑیا ہوئی یعنی نے ڈھول بج رہے ہوئے وہ نچتے جا رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں دربار لوگ بڑی خوشی نال بڑے شوق نال چادر اندر پیسے وہ او پیسے نال سوٹا پی شراب پی کچھ اور کر انہوں نے کی مل گئی جنہیں دے دیتے اور وہ او بڑی بڑی عبادت کرتے ہوئے جا رہے انا و رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ماں کی نا ہونی شروع ہو جائے گی بیوی نوش نو کر کوشش کرے گا ماں دلیل سرے جی کی اپنا سٹیٹس بنا دا فرے یہی کچھ ہو رہا ہے نا دنیا اندر ماں کو بہت ہوئی یہ یار بلند ہو رہا ہے یہ بیوی نا کے کلبا اندر جا رہے ہیں ماں کو بہت ہوئی وہ جی کچھ کہہ دینی ہے تو پھر وہی گنج شامت آ جائے میں <laughs> ارض کر لگا تھا کہ عورت کے چار مختلف روپ نے دنیا اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیں گے کن اخمیت والی گفتگو کیوں نہ کسی ہوں گے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے دو چار قدم اگے دے اور اپنی چادر پچھا دیں گے حضرت حلیما سادیاں بٹھا واسطے رضی اللہ تعالیٰ کہ میری ماں آ رہی ہے حالانکہ اس ماں نے صرف دھد پلایا ہے جنم نہیں دیتا ہوا لیکن امت نک دے د کہ ماں کا ادب ماں کا احترام ماں کی تعزیم ماں کا مقام اور مرتبہ ساری جو بلند ہیں. روپنے، سارے عورتوں چلن عورت جن روپ نے انہوں سارے روپاں چو ماں کی عزت اور عظمت زیادہ دوسری شکل عورت کی دوسرا رشتہ عورت کا انسان واسطے یہ ہمشیرہ ہے یہ دریف پہن ہے جنہیں یہ ماں باپ کے گھر جنم لیا ہے پینا نل بھی جو سلوک ابھی کرنے ہا. سب تو ویسلوکی بین پائی یہ کرتے نے کہ باپ دی جائیداد اندر وارت ہی نہیں سمجھا جاتا تو وڈی بے سلوکی اور کی ہو سکتی سلوکی کی ہو سکتی او اگر کسے موقع کہہ بھی دے رہے تو اگو تیری شادی نہیں سی کی تھی. تیرا یعنی محروم ہو گئے جائیداد شادی کرا کے ہندو ہے مسلمان نہیں قرآن نے حصہ زکر فرمایا پائی دا جگنا حصہ ہے مقابلے کیا جاہلانے کے دیکھو جی یہ ظلم قرآن نے کی نو میں اللہ کہ جڑا کما سکتا ہے جڑا باہر نکل سکتا ہے ان دو حصے دے دیتے ہیں جیڑی باہر نہیں نکل سکتی کما نہیں سکتی مقابلے اندر وہ کمزور ہے سنتے ناگرک ہے ایک حصہ دیتا ہے اے بات داہرا نے کیا کہ ظلم ہے حالانکہ اے انصاف ہے سوچو نہیں اچھی کسی مرد نو حصے دے دیتے عورت کو ایک حصہ دیتا ہے مرد نے اپنے دو حصوں چکسہ اپنے بیوی بچوں دینا عورت نے جا کے اپنے خاند کو لے لیں سوچا ہی نہیں کرو کف کیا ہے کہ مرد نے جو کچھ وہ ملنا ہے وہ تقسیم کرنا ہے دینا ہے اورت نے خاند کو جا کے لےنا ہے جی اور دو حصے مل جانے اس جا کے خاند کو بھی اپنا حصہ لے لینی کہ وہ کتنے پہنچ جانے تے مرد نصا ملتا وہ اپنے بیوی اندر تقسیم کر دینا پرلے باقی کی مرد نے دینا بیوی بچیاں کو عورت نے جا کے خامد کو لین اس واسطے میرے رب نے فرمایا پل اس کا کرسلوح کہ مرد نو حصے ملنگے اورتہ یہ سب تو بڑا سلوک کہ انہوں جائیداد محروم کر دیتا جانا ہے اور خصوصی طور سے وہ لوگ جنہوں دا تعلق زمیندار نال ہے زمین ہیں جنہوں دیا وہ کہتے ہیں تیا نا حصہ دن کو کوئی غیر آ کے میری وٹ سے پری اور میرے پیلیاں لنگے گے اپنا پتہ ہی نہیں قبر واستے بھی زمین ملنی ہے کہ نہیں ملنی پتا کہ میری قبر بھی بن گئی یا نہیں بن گئی یا رات کی ایک مٹھی رہ جانا میں یہ کسی کوئی پتا نہیں تیسرا رشتہ عورت نل بیوی بی کا ہے ماں ماں کی جگہ پہ رکھے بہن بین سمجھے بیوی بیوی بی کا بی مقام دے رے. سلوک اچھا ہے اور اگر تسی دیکھنا ہو کہ سلوک اپنے کار اچھا ہے وہ آنا خی روکم ایک ایک بیوی کے گلے اور شکوے کردے نہیں ختم ہوتے اور بند ہو محمدیاں نو بیویاں نے آؤ میرے گھر کی طرف دیکھو میرا سلوک اپنی بیویا لال بہت اچھا ہے اپنی مثال سامنے پیش کی خیرکم خیرکم خی رکم لے اہ لے ہی و آنا خی تو اچھا ایماندار وہ شخص ہے جہاں اپنے گھر سلوک اچھا ہے اور میرا اپنے گھر سب تو اچھا سلوک ہے بیوی بی نو بیوی بی دے مقام پہ رکھ اور بیوی بیوی بن کے رہے ان شاء اور بیوی دے حقوق اور فرائض بھی حقوق کی نے اج دنیا اندر جن بھی فتنے نے انہوں کا ایک بہت بڑا سبب اور وجہ اے ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق دا مطالبہ سے کر رہا ہے اپنے فرائض کی طرفوں نکلی کبھی دیکھے ہی نہیں کہ میرا کوئی فرض بھی ہے جی وہ فراض بھی پورے کرے تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے یہ سارے گلے شکوے خود بخود ہی مٹ جا اور چوتھا روپ عورت شریعت نے یہ دسے آئے کہ وہ بے تی ہے بےٹی سا ذہن یہ ہے نا الا ماشاء اللہ کہ بےٹی ہو جائے تو اتیا نے وہ چکوا وقت دیا تے بیٹا انڈ دے نہیں مارے رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم نے فرمایا جنو اللہ دو بیٹیاں دے, دے. ان اچھی تربیت دتی دی علم سکھایا انہوں نے مسلمان نام بنایا جس نے جوان ہوئی نک رشتے تلاش کر کے شادی کر دیتی فرمایا قیامت حقیق نہیں دے بارے اندر نہیں کوئی حدیث ایسی نہیں مل بی نے بارے اندر فرمایا کہ جن اللہ دو بیٹیاں دیا انہیں انہوں نے اچھی تعلیم تربیت کا انتظام کیتا نیک رشتے تلاش کر کے انہوں کی شادی کر دیتی پردا بن جیوی خوش کرنے واسطے ماں دی نافرمانی کرے لوگ قیامت کی نشانی بیان فرمائی رسول اللہ اللہ سان سار سوچن سمجھ دی اور پھر اپنے معامات درست کرنے بیٹھا ہوا اتاہیات بھی پڑھ لی کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا بھی پڑھ لیا تے پھر بوزو خراب ہو گیا سلام پھیرن تو پہلے پہلے تے کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی سلام فیرنگ نماز کا اختتام ہوتا نماز ختم ہوتی ہے اگر اس سے پہلے کسی بھی م...